شعیطانواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے کئی درسوں میں شرک فضاد شرک فا اور شرک فلمال کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے شرق فی فدوا اور شرق فلمال یعنی غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینا اس کا سبب ہے شرک فل علم اس لیے ہم نے گزشتہ درس میں شرک فلعلم کے عنوان سے گفتگو کی ہے غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینا اس کا دوسرا سبب یہ ہے دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے یا غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے وہ اسے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے جس کو وہ پکارتا ہے اس کو مختار کل جانتا ہے میں منفی گفتگو خصوصاً درس میں نہیں کیا کرتا لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جو لوگ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دیتے ہیں اگر ان سے آپ کی کبھی گفتگو ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے گیارہویں کا یہ دودھ تقسیم نہ کیا تو جانور کے تھن سوکھ جائیں گے اور بجائے دودھ کے ان میں سے خون آنے لگے گا مطلب یہ ہے کہ جس کے نام کی وہ نظر و نیاز دے رہے ہیں اس کو نفے نقصان کا مالک سمجھ تبھی وہ اسے پکارتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میری کھوٹی قسمت کھڑی کر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کھوٹی قسمت کھری کرنے پر قادر ہے جس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے یا جس کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہے اگر وہ اس کو مالک مختار نفے نقصان کا مالک نہیں سمجھتا تو پکارتا کیوں اگر وہ اسے مختار اور مالک نہیں جانتا تو اس کی نظر و نیاز کیوں دیتا ہے لہذا شرک فا اور شرک فل مال ان دونوں شرکوں کا دوسرا سبب جو ہے وہ شرک فت تصرف یاد رہے گا شرق ف تصرف کہ جن کو میں پکار رہا ہوں وہ متصرف ہیں مختار ہیں نفع نقصان کے مالک ہیں مجھے یہ چیز دے سکتے ہیں اگر میں نے ان کی نیاز نہ دی تو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ شرک فی تصرف ہے چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اگر آپ غور سے مطالعہ کریں اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور آپ قرآن پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن کی ہر صورت میں اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہر رکو میں اللہ تعالی نے انداز بدل کے مثالیں دے کے دلائل کی بارش برسا کے اکثر مقام پہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کائنات کے لوگوں اس پوری کائنات کا متصرف اور مختار اور مالک اور اس نظام کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف میں ہوں اس کو بڑے انداز بدل بدل کے اللہ نے بیان کی کسی جگہ انداز اسباتی اپنا اختیار اپنا ملک اپنی قدرت اپنی کاریگری اور کسی جگہ انداز منفی کہ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کیا ہیں یعنی دونوں انداز قرآن نے اپنائے اور اس بات کو فیر فیر کے قرآن نے بیان کیا کسی جگہ پہ فرمایا يُدبر من دبرل امرا منسمائے کیا چیز رہ گئی ہے اس کے بعد یبر امرا من منسمائے اللرز آسمان سے لے کے زمین تک اس کائنات کی تدبیر کرنے والا میں ہوں کسی جگہ پہ فرمایا ازا اراد لہو کن فون کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں میں کن کہتا ہوں وہ چیز بن جاتی کسی جگہ پہ فرمایا فال المایت یعلو ما یشا فال المایت کرتا ہے جو چاہتا ہے یعالو ما یشا کسی جگہ پہ فرمایا و ہوا کل شعین قدیر یعنی انداز بدل بدل کے اپنا اختیار اپنا ملک اللہ نے بیان کیا یہی ایتیں جو ہم نے تلاوت کی اور آپ نے اس کا ترجمہ سنا اسی میں دیکھیے تو تل ملک منتشا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جب مجھ سے مانگنا ہو تو مانگنے کا طریقہ یہ ہے اس طرح مانگا کر یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ میرے دربار میں آئے تو اپنی حاجت پیش کر دی میرے دربار میں پہنچے اپنی درخواست پیش کر دی میرے دربار میں آئے اپنی دعا اپنی تمنا اپنی عرض پیش کر دی اللہ نے فرمایا یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں مانگنے کا طریقہ یہ ہے اپنی درخواست اور گزارش اور عرض اور دعا اور تمنا اس کے پیش کرنے سے پہلے ذرا میرے گیت گا یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ پہلے میرے گنگا چنانچہ فاتحہ میں یہ طریقہ اللہ نے بتایا اور اس سورت کا ایک نام ہے تعلیم یعنی وہ سورت جس سورت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا کیا مانگنا ہے آپ نے سورت فاتحہ میں اح دن المستقیم یہ مانگنا ہے تو فرمایا یہ مانگنے کا طریقہ نہیں کہ آؤ اور کہو اہ دن المستقیم مستقیم نہ اپنی دعا پیچھے کر دے اور پہلے کہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعا کا ناگود و ایعا کا نستعین ساریاں ہمداں تیرے لیے ساری خوبیاں تیرے لیے سارے کمال تیرے لیے ساری سفتے تیرے لیے ساری صنائیں تیرے لیے سارے گیت تیرے لیے کیوں رب العالمین کائنات کا پالن ہار جو ہوا اور جو ہوا رحیم جو ہوا اور مالک یوم الدین جو ہوا تُو دنیا کا مالک تو قیامت کا مالک ایعا کا نابدو و بویا کا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں نمازی جب یہاں پہنچا اوپر سے اللہ نے آواز لگائی فصل یا آپ دی میرے کول کی مانگنا فسل یاب دی مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے اتنی جو میری تعریفیں کی مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے بیٹے مانگتا ہے بیٹے دیتا ہوں بیٹیاں مانگتا ہے بیٹیاں دیتا ہوں عزت مانگتا ہے عزت دیتا ہوں مقدمے سے رہائی مانگتا ہے مقدمے سے رہائی دیتا ہوں پھر ہر فرقے کا آدمی یہاں پہنچ کے کہتا ہے مولا تیری اتنی تعریفیں بیٹے بیٹیوں کے لیے مقدمے سے رہائیوں کے لیے بیماریوں سے شفاؤں کے لیے قرضے اتارنے کے لیے کاروبار میں برکت کے لیے میں نے تیری اتنی تعریفیں نہیں کی ہیں مولا تیری اتنی تعریفیں صرف ایک درخواست کے لیے کی ہیں المستقیم یہ مانگنے کا طریقہ ہے پہلے تعریف کرو پھر مانگو پہلے گیت گاؤ پھر مانگو ان آیت میں اللہ نے فرمایا کل میرے پیغمبر کہ یعنی جو مانگنا ہے تو اس طرح مانگ اس طرح مانگ میرے پیغمبر کیا اللہ مالک الملک ہما مالک الملک ملک اے اللہ اے بادشاہیوں کے مالک معلوم ہوا تیرے سوا مالک کوئی نہیں اللہ مالک الملک تو ملک تو ملک کا تو تل ملک منتشا گمان میں آیا یہاں لوگ الیکشن لڑتے ہیں انتخاب ہوتے ہیں ووٹنگ ہوتی ہے ممبر خریدے جاتے ہیں بڑی چکر چلتے ہیں پھر جا کے بھی کسی کو وزارت نصیب نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نصیب مولا تو کبھی کبھی اس طرح بھی کرتا ہے کہ کسی چودہ سال کے بچے کو کنویں سے نکال کے مصر کے بازار میں بکوا دیا اور مصر کے بازار میں بکوا کے عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا پھر عزیز مصر کے اس محل سے اور نرم و گودا بستروں سے ہٹا کے جیل کی تنگو تاریخ کوٹریوں میں ڈال دیا اور پھر جب تیری مہربانی کا بادل برسنے لگا جیل سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا تو تل ملک تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ عطا کر دیتا ہے وہ تنزی الملک اور کھینچ لیتا ہے اور تو لے لیتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے وہ تو عزو و تو عز و تو ذلو منتشا یہ آیت تم نے صرف اپنے دکان کے شیشوں پہ لکھوانے کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ دکان کی دیوار پر اور شیشوں پہ لکھ دو وہ تو عز و منتشا و تو ذلو منتشا اور ساتھ لکھ دو فلاں پیر صاحب بھی لجپال ہے تو پھر تو عزو منتشا اللہ کیسے ہوا لج کا مینا بھی تو عزت ہوتا ہے لج پال کا مینا بھی تو ہوتا ہے عزت کا پالنے والا اگر عزت کا پالنے والا پیر بھی ہے اور عزتیں دینے والا اللہ بھی ہے تو شرک کے سر پہ سینگ ہوتی ہے بندہ شرک کرے تو اس کے سر پہ سینگ اگائے یہ مشرق آ رہا ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وہ تو عز و منتشا تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے و تو ذلو منتشا زلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ساری بھلائیاں ہر چیز پر قادر ہے تو لے جیلا فن داخل کرتا ہے رات کو دن میں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں وہ تو لے جن نہارا پھر لے لے کرتا ہے دن کو رات میں تو پھر راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن کم ہو جاتی ہیں یہ جو گردش ہے لے لو نہار کی یہ جو گردش ہے لے لو نہار کی کہ دن آ رہا ہے پھر رات آ رہی ہے ایک دوسرے کے پیچھے چلے ہوئے ہیں سورج غروب ہوتا ہے چاند طلوع ہوتا ہے راتیں لمبی ہو جاتی ہیں دن کم پڑ جاتی ہیں پھر دن لمبے ہوتے ہیں اور راتیں زیادہ ہوتی ہیں مولا یہ گردش ایام بھی تیرے قبضے میں مینل ہر تو نکالتا ہے مردے کو زندے سے اور زندے کو مردے سے انڈا بے جان ہے انڈا مردہ ہے انڈا بے جان ہے تو نے اس میں سے جاندار چگزا نکالا اور پھر مرغی جاندار ہے اس میں سے بے جان انڈا نکال دیا تو زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے یا عالموں کے گھر میں جاہل پیدا کر دیے اور جاہلوں کے گھر میں عالم پیدا کر دیے یا کبھی کبھی تو اس طرح بھی کرتا ہے کہ حضرت نوح کے گھر میں کنان نوح کے گھر میں کنان پیدا کر دیا اور آزر سے ابراہیم زندے سے مردہ مردے سے زندہ مومن سے کافر کافر سے مومن عالم سے, جاہل، سے منتشا حساب اور تو روزی دیتا ہے جس کو منتشا طرزوں کو منتشا کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتی ہیں سنت جو کچھ دکھتا ہے سڈے حضرت صاحب دی نظر کرم ہے سڈے حضرت صاحب دی نظر کرم ہے کہاں ہیں وہ لوگ کہنے والے قرآن کہتا ہے طرزوں کو منتشا منتشا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے روزی دینے والا صرف انسانوں کو نہیں درندوں کو چرندوں کو پرندوں کو حشرات العرض کو کیڑوں کو مکوڑوں کو چیمٹی کو مچھر کو سب کو روزی دینے والا ان کا حساب رکھنے والا ان کو ناپنے والا یہ کون ہے اللہ ہے نا؟ اس چیمتی سے جب سلیمان نے کہا تھا کہ بھی اتلو بھی سیاح مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے میں بادشاہ بھی ہوں میں پیغمبر بھی ہوں تو چیمتی ہے اور بڑی بول رہی تھی تو کہ سلیمان آ رہا ہے اور اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ سلیمان میں اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالے گا بڑی بول رہی تھی میں بادشاہ ہوں اتلو بھی سیاح مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے میں بادشاہ بھی ہوں میں پیغمبر بھی ہوں گھوڑوں پہ میری حکومت جنوں پر میری حکومت ہوا میرے تابع ہے میرا تخت ہوا میں اڑتا ہے میں پیغمبر بھی ہوں بادشاہ بھی ہوں ملک کا وزیر اعظم بھی ہوں منگ میرے کل کی منگ دیئے کو کہنے لگے حضرت سلیمان اور چیونٹی جواب میں کہتی ہے انت آ انت عاجز وطلب من العاجز غیر و جائز تو خود عاجز ہے اور عاجزہ کو المنگنا جائز نہیں ہوندہ عاجزوں سے مانگنا جائز نہیں ہوتا سلیمان تیری حکومت تخت پر ہے لیکن ہے تیری حکومت ہوا پہ ہے پر ہے تُو عاجز گھوڑے تیرے تابع ہیں ہے تو عاجز جنات تیرے تابے ہیں ہے تو عاجز پرندوں کی تو بولیاں سمجھتا ہے ہے تو آجز آئی تو نے میری بولی بھی سمجھ لی پر ہے تو عاجز, عاجز, عاجز, عاجز بیٹھتا ہے تو تخت پر پر ہے تو عاجز انت عاجز ان وطلب و تطلب من العاجز غیر و جائز تو عاجز ہے اور عاجزوں سے مانگنا جائز نہیں ہوتا حضرت سلیمان کہتے ہیں فلا بدہ انت لو اے بڑی آئی مجھے جائز نہیں ہوتا جب تک تُو مانگے گی نہیں میں سیاح مانگے گی ضرور کوئی شہ مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے جب چیمٹی نے سوچا بھئی حضرت سلیمان ضد کر گئے اور کوئی نہ کوئی چیز کا مطالبہ مجھ سے کروانے لگے ہیں تو چیمٹی کہتی ہے زد فی رز رضی زد زد وزد فی عمری سلیمان پیغمبر اگر کوئی چیز لازمن دینا چاہتے ہو تو جتنی زندگی کی میری دور میرے رب نے لمبی کی ہے تو تھوڑی جی اور بتا چڈ زد فی عمری تھوڑی جی اور لمبی کر دے و وزد فی رزقی اور جتنے دانے اور رزق اور روزی اللہ نے میرے لیے مقرر کی ہے تو تھوڑی جی روزی ودھا چھڈ بڑھا دے روزی تھوڑی سی زد فی عمری زد فی رزقی میری زندگی کی دور لمبی کر دے میری روزی تھوڑی سی زیادہ کر دے حضرت سلیمان نے سنا تو حضرت سلیمان کہتے ہیں اتلو بی شیعن ما یدی او شیع مانگ جڑی میرے ہاتھے چوہے شہ مانگ جڑی اتلو بھی سیل معافی یدی وہ چیز مانگ جو میرے ہاتھ میں ہو تیرا رزق میرے ہاتھ میں نہیں تیری عمر کی دور میرے ہاتھ میں نہیں میں رزق کیسے بڑھاؤں میں سلیمان بڑھا پیغمبر اگر کچھ چیزیں تیرے ہاتھ میں ہے اور کچھ چیزیں تیرے ہاتھ میں نہیں ہے میں تج سے کیوں مانگوں اس سے کیوں نہ مانگوں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے بے کل خیر بے کل خیر تیرے ہاتھ میں ساری بھلائیاں کو بے غیر حساب اور تُو روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے اس طرح دعا مانگ اب بھی آپ نے دعا مانگنی ہو تو یہ ایتے پڑھنے کے بعد جب بغیر حساب پہ, پہ پہنچیں اس وقت کہیں اکز حاجتی اکزے حاجتی اور اگر عربی میں یاد نہ رہے یہ لفظ تو پھر یہ ساری ایت پڑھ کے آخر میں کہا کریں مالا ان سفتوں کے مالک میرے اللہ میری حاجت بھی پوری کر اور حاجت اپنے دل میں رکھ لیں بیماری ہے تو وہ دل میں رکھ لیں مقدمہ ہے تو وہ دل میں رکھ لیں اولاد نہیں ہے تو وہ دل میں رکھ لیں اور اللہ سے کہیں مولا ان صفاتوں کے مالک اللهم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنز الملک ممن تشاء وت عز من تشاء وذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير طول الليل في النهار وطول النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وبغير حساب اے ان سفتوں کے مالک میرے اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری فرما جو جائز ہماری حاجتیں ہیں وہ پوری فرما کہنا میں یہ یہ چاہتا ہوں چونکہ یہ شرق فی التصرف سبب تھا شرق فی دعا کا اور شرک فل مال کا اس لیے اللہ نے اپنے قرآن میں پھیر پھیر کے اس بات کو بیان کیا کہ کائنات کے لوگوں سارے جہان کا تصرف اور اختیار جو ہے وہ میرے کیسے آتا ہے جی وہ سورت نجم میں اب کازح اب کاماتا وحیا وہ اور آگے جا کے فرمایا اکنا سبحان اللہ قرآن کیسی کتاب ہے مولا تیرا شکر ہے تو نے قرآن جیسی کتاب ہمیں نصیب کی تھی اور خوبصورت انداز کتنا خوبصورت ہے آپ اس انداز کو دیکھیں انہو ہوا ازحکا و اب کا اور ازح کا وہی تو ہے جو تمہیں ہنساتا ہے وہ اب کا وہی تو ہے جو تمہیں رلاتا ہے کبھی خوشیاں دے دی لوگ ہنسنے لگ گئے کبھی غموں کے بادل برسنے لگے تو لوگ رونے لگ گئے ہوا ازحکا و اب کا وہی تو ہے جو ہنساتا ہے اور وہی تو ہے جو رن ہوا اماتا وہ اہیا وہی تو ہے جو مارتا ہے وہ آحیہ اور وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے وہ انہوں خلک زکر اول انسا اور وہی تو ہے جو پیدا کرتا ہے جوڑے جوڑے اور وہی تو ہے جو پیدا کرتا ہے جوڑے جوڑے اور آگے جا کے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَاْاَغْنَا وَاَقْنَا اور وہی تو ہے جو تمہیں گنی کرتا ہے اور وہی تو ہے جو تمہیں فقیر کر دیتا ہے وہی تو ہے جو تمہیں دولت مند کرتا ہے وہی تو ہے جو تمہیں فقیر کر دیتا ہے وہی تو ہے جو تمہیں مالہ مال کر دیتا ہے وہی تو ہے جو تمہیں کسی کا دست, دست نگر بنا دیتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سورج شعراء کے اندر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خلقنی نہیں سما کیسے حافظ بھائی حافظ بھی رمضان شریف والے ہیں نا اس نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے راہ دکھائی اس نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے راہ دکھائی اور آگے جا کے کہا وزا مریض تو ہوا یشفین اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے سما یمیتونی پھر وہ مجھے مارے گا سما یحین کہاں کہاں سما یمیتونی پھر وہ مجھے مارے گا سما یحین پھر مجھے زندہ کرے گا اٹھائیے مفسرین نے کیا لکھا ہے سما یمیتونی تو نہیں تو نہیں ایف دنیا سما یوین ایفل قیامہ وہی تو ہے جو مجھے مارتا ہے مارے گا سما یوہین پھر مجھے کیا کرے گا کب معلوم ہوتا ہے درمیان میں زندگی کوئی نہیں جو درمیان میں بھی زندگی ہوتی تو قرآن اس کا ابراہیم علیہ السلام ذکر کرتے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا سما یوم نہیں پھر وہ مجھے مارے گا سما یحین پھر مجھے زندہ کرے گا کب قیامت کے دن کبور ہوفوس ہو قیامت کا دن وہ ہوگا جب رو جسموں سے ملائی جائیں گی قیامت کے دن روے جسموں سے ملائی جائیں گی جت وَاِذَنُ اور جب روح جسموں سے ملائی جائیں گی وہ دن کون سا دن ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ سے پہلے روحوں نے جسم کے اندر نہیں آنا اگر پہلے بھی روے جسم کے اندر واپس آتی تو قرآن اس کا بھی ذکر کرتا لیکن قرآن نے دو موتیں اور دو حیاتوں کا ذکر کیا کم تم امواتا فاہیا کم سما یومی تو کم سما کم دو دفع کی موت اور دو دفع کی زندگی خیر یہ ایک الگ بحث ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہنسانے والا کون اللہ رونانے والا کون اللہ موت دینے والا کون اللہ زندگی بخشنے والا کون اللہ غنی کرنے والا کون اللہ فقیر منانے والا کون اللہ شفائیں دینے والا کون اللہ صورت نجم میں بھی کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی اس کا تذکرہ ہوا دیکھئے قرآن پاک کی ایک آیت دیکھتے ہیں جی صفحہ نمبر ہے جی سورت کا نام سورت مائدہ ہے سورت کا نام سورت مائدہ ہے اور سورت مائدہ کی آیت نمبر سترہ ہے سو صفے کی آخری تین سطروں پہ آ جائیے جی جو ہمارے پاس قرآن ہے سو صفے کی آخری تین سطریں سورت کا نام ہے جی سورت مائدہ اور آیت نمبر ہے جی سترہ لقد کفر الزین قالوا ان اللہ ہوسیحب ابن مریم لقد کفر الزین تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ کون کہہ رہا ہے اللہ یہاں لوگ کہتے ہیں نا نا نا کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے اللہ کفر کا فتوا لگا رہے ہیں لکڑ کافر اللہ بے شک لام اور قد ماضی پہ داخل ہوا میں نہ قسم کا بن گیا اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے وہ لوگ کافر ہو گئے اللہ دزین جن لوگوں نے کہا ان اللہ ہوسی حبن و مریم بے شک اللہ وہی ہے عیسیٰ بیتا مریم کا عیسائیوں نے کہا تھا نا بھائی تین خدا تین کا ایک اور ایک کے تین تین کا ایک اور ایک کے تین یہ تینوں خدا ہیں عیسیٰ اور اللہ میں کوئی فرق نہیں وہی اللہ نے زمین میں اپنا نام عیسیٰ رکھ لیا وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کے اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کے بھی یار لوگوں نے بھی کہا وہی جو مستوی تھا پہ خدا ہو کے اتر پڑا مدینے میں مستفی ہو کے اور کئیوں نے کہا اہد اور احمد میں میم دی مروڑی تے ہے مروڑی تے ہے اور بعض لوگوں نے کہا وہ جو اہد تھا اس نے میم کا برکہ پہنا تو احمد ہو گیا شریعت کا ڈر ہے نہیں صاف کہہ دوں خدا خود مدینے میں مستفیٰ بن کے آیا حال شکر کرو شریعت کا ڈر بھی ہے آیسا. ایسا کہتا ہے شریعت کا ڈر ہے نہیں صاف کہہ دوں